بسّ الرحمن الرحمٰل ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شفاء الباشہ وصب البۃمین الحب الباشہ باقی تمام سامعین برادنِ کرام برادنہ سب کو شہم ایک بار پھر سلامت کرتے ہیں اور سب کو عید الاضحیٰ کے جو ہے عید مبارک پیش کرنے کے ساتھ ساتھ عید کی چھوٹیاں چونکہ ختم ہو گیا اب ذہنی طور پر کچھ خلاف سننے کے انشاءاللہ شاء موڈ میں ہوں گے تو اس لحاظ سے میں ان کی درس شروع کر دیا کر رہا ہوں تو دعوت شریف ہمارے سلسلہ در دعوت شریف میں سے آج دعوت شریف کا درس نمبر چار سو اٹھائیس پبلک ستر ہے چار سو اٹھائیس جو ہے دعوت شریف کا شروع سے لے کر ابھی تک کے دروس کی تعداد ہے ستر جو ہے چونکہ آپ کے علم میں اوراد فتح میں ہمارے سلسلے درس ہے تو اوراد فتحہ کا درس نمبر ستر ہے اور اوراد فتحیہ میں سے اوراد فتح کے حصہ اول میں ہیں جو کہ ملک الجبار کا حصہ ہے شروع سے لے کر تو اس میں جو ہے آپ لوگوں کو بار بار بتا چکا ہوں پچاس مرتبہ لا الہ الا اللہ کے مقدس ذکر کا تکرار ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ دعی کلمات کا بھی اسمال ہوشنا ذکر ہوا ہے تو ان میں آج جو ہمارے جھلدھلے در جو ہے اللہ لال اللّہ نمبر چودہ ٹھیک ہے میں سے ایک درس آپ لوگوں کو پہلے دے دیا تھا ابھی اس کا دوسرا درس جو ہے ان شاء اللہ آپ لوگوں کو پیش کروں گا وہ لا درخصہ نمبر چودہ ہوں جو ہے لا لاہ اللہ لا حول ولا قوت الا یہ مقدس قلمہ ہیں تو ان میں لاہمہ لا باغ باب, باب لوگ کو بتا رہا ہوں ہاں جی اللہ ذات اقدس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے علاوہ کانجوا کوئی معبود نہیں کوئی شعر پرش اور عبادت کے لائق نہیں لا حولہ ولا قوت لاہولہ کی توضیح جو ہے آپ لوگوں کو پچھلے درس میں دے چکا ہوں ہاں جی مختلف لغات کے کتابوں کے حوالے سے تو اور ابھی جو ہے قوت کی توضیح جو ہے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تو لاہ کا معنی جو ہے ایک ترجمہ جو المنجد نے کیا ہے حرکت کرنے کے معنی میں لاہولا یعنی کوئی حرکت نہ کسی قسم کی حرکت جو ہے اللہ کی مشیت کے بغیر انسان کرتے ہیں ولاخوۃ نہ قوت تو لفظ قوت کی توضیح جو ہے حولا کی ہولہ کیجمہ توحود تکرار نہیں کر رہا ہوں قوا کے توضیع کر آج کے دس میں تو قوت ان جو یہ قوی یا قواس ہے قوتً ہے یہ طاقتور ہونا قوت اور طاقت سختی اور تشدد زور ہمت دلیری اور ایک معنی یہ کیا دوسرا تندرستی کا معنی بھی کیا ہے تیسرا فوجی طاقت فوج کے معنی بھی کیا ہے قوت اور, اور قرآن باغ میں قوت جو ہے تیر کے معنی میں اور جنگی یا اسلحے کے معنی میں بھی جو ہے ہر حرم کی وہ چیزیں جس سے خوش کو طاقت ملتی ہے اس معنی میں بھی قرآن میں استعمال تو ترجمہ جو ہے اب کیا ہوگا لاہ اللہ بلّہ کا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبول نہیں اور گناہ سے بجنے اور نیکی کرنے کی قوت کی توفیق ہاں جی اللہ کے سوا ممکن نہیں یعنی اللہ کی توفیق کے سوا ممکن نہیں ایک تجمہ اس کا یہ ہے ہاں جی کہ جی اللہ جو ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی قوت اللہ کی توفیق کے سوا ممکن نہیں. اس میں شخص بنے تو اس کنمے کی تفسیر خود سرور کائنات نے فرمائی اشار اشارے ہے یہ جناب اشرا شعر ہے اوراد فتحیہ نے جو ہے جناب عنس الصور نے اپنی اس عورت کی شرح سفر نمبر اٹھتر پہ انہوں نے یہ توضیحات دی ہے کہ اس کلمے کی تفسیر خود سرور کائنات نے فرمائی کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہی ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں اسی کی توفیق اور مہربانی سے ہم عبادت کر سکتے ہیں اسی کی اعانت کے بغیر انسان کسی قابل نہیں معبود حقیقی ہی ہر چیز پر عمل کا محرک ہے اللہ تعالیٰ کے ذات ہیں جی معبود حقیقی ہی ہر چیز پر عمل کا محرک ہے وہی ذات اور اگر کسی پر اور اگر کسی پر گناہ کا غلبہ ہو یہاں جناب صاحب ایک نسخہ دے رہے ہیں روحانی فرماتے ہیں اگر کسی پر گناہ کا غلبہ ہو اور گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا ہو اور گناہ کا بار بار کسی بھی گناہ کا مرتکب ہوتا رہتا ہو تو وہ یہ مقدس کلمہ لاہ وطل العظیم کثرت سے پڑھے اگر یہ بندے اس کا دعا کو کثرت سے تسبیح پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے بندے کو گناہ سے روکنے کی توفی دے گا گناہ سے بچائے گا تو یہ ترجمہ جو جناب صابری صاحب نے کیا ہے اور جناب سید خورشید عالم صاحب نے وارد کی یہ تجمہ کیا ہے اللہ کے سوا کسی کے پاس طاقت و قوت نہیں اللہ اللہ ولا قوت ہاں جی یہ تجمے میں ایک لفظ کا اضافہ کریں تو زیادہ جامع ہوں گے اور یہ علاع نہ جن سے منحصر رکھتا ہے ہاں جی وہ ترجمہ یہ ہے کہ جو بندہ کہ جو بندہ عقیر کے ذہن میں آئی ہے کہ باقی اس میں تھوڑا سا اضافہ ہو تو زیادہ ترمہ جامع ہوگا تو ترجمہ یوں کرے تو اللہ کے سوا کسی کے پاس اللہ کے سوا کسی کے پاس و کوئی بھی اور کسی میں قسم کی طاقت و قوت نہیں ہے تو یہ جامع تجمہ بن جائے گا اللہ کے سوا کسی کے پاس وزات کوئی بھی اور کسی میں قسم کی طاقت و قوت نہیں لا حول لا جن ہیں۔ نا قوت میں سے جنس لف جس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو یہ جو ہے طاقت و قوت بھی جو ہے اللہ ہی کی ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہو کوئی بھی نیکی کرنا ہو کوئی بھی حرکات و سرنا کرنا ہو ہاں جی کسی بھی قسم کی جو ہے کوئی بھی اور کسی بھی قسم کی طاقت و قوت اللہ سوا کے پاس. قوت سے واقع سے کہہ پاتی ہے کیونکہ قوت کے اللہ برائے نف سے ہے اور یہ لا اللہ سے ہر قسم کے حول اور قوت کی نف کرتا ہے حضرت علامہ تو مرحوم مبشر قرآن المیزان نے اپنی ایک تالیف اور التوحیدیہ میں صفحہ نمبر تیس پر آخری پیراگراف میں اس مبارک دعا قوت اللہ باللہ کے بارے میں ایک قیمتی مطلب نقل فرمایا آپ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور یوں اتجا کیا یاربی اے میرا اللہ آتے تھا امبیا کا فضائلہ آپ نے اپنے انبیاء کو بہت سی فضلتیں عطا کیا فات نے تو مجھے بھی کچھ فضلت عطا کریں فقال اللہ تو اللہ نے جواب میں فرمایا وقت آتے اے میرے حبیب بے شک میں نے آپ کو عطا کیا ہے کلمت دو کلمہ دو دو یا دعا کلمہ من تحت اللہ من تحت عرش میں راش کے نیچے سے وہ کیا ہے ایک یہ ولا قوت اللہ باللہ یہ مبارک دعا مقدس دعا دوسرا ولا من جا من کا اللہ لیک ہاں جی ولا من جا من کا لکھ یعنی کیا ہے ولا من جا من کا اللہ لیک یعنی اللہ تیرے ہاں جی پناہ صرف تیرے ہی جانب, کوئی پناہ نہیں سوائے تیرے ہی جانے سے ہیں کوئی پناہ کسی کو نہیں ملے گا مگر صرف اللہ ہی کی جانے سے مثلاً اللہ کے ہر عذاب سے ہر بھلا سے ہر مثبت سے پناہ گا اور پناہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ملتے وہ پناہ دے دے تو پناہ ملے گا وہ نہیں دے دیں گے تو خوش نہیں ملے گا تو یہ مقدس جو ہے انہوں نے حدیث مبارک نقل کیا ہے قیمت جملہ اسی لاہل ولاق و ادا کے بارے میں اور لا علا من جمن کا اللہ لے اس مقدس دعا کلمات کے بارے میں تو یہ رسائل توجہ سوا نمبر تیئیس پہ تجمہ اے میرے رب حدیث کا تجمہ کروں تو نے انبیاء علیہ السلام کو بہت سے فضائل عطا کیے بس مجھے بھی ادا تو اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے حبیب میں نے جو کچھ آپ کو دیا ہے ان کے درمیان دو کلمہ میرے عرش کے نیچے سے لیے گئے ہیں اور وہ دو کلمہ یہ ہیں لا حول ولا قوت اللہ باللہ دوسرا جو ہے کلمہ اللہ منجا جامن کا اللہ علیہ یعنی جب تیرے بندوں بندوں پر کوئی بلا مصیبت اور آزمائش آ جاتی ہے تو اے اللہ ہنجھ تیرے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں ہے یعنی لامن جامن کا اللہ کا تجمائی ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی نجات دینے والا جب بندے پر مصبت آزمت آ جائے تو تیرے سوا کوئی نجات دے کوئی شک سبہ نہیں ہاں جی تو ان دو دعا کلمات سے تین اعتقادی و توحیدی امور ہاں جی تین اعتقادی و توحدی امور خدا کے صفات افالی کے بارے میں ہمیں تربیت و تعلیم دے رہے ہیں ان دو دعا کلمات سے نمبر ایک گناہوں سے اجتناب اللہ کی توفیق اور مدد کے بغیر ممکن نہیں گناہوں سے اجتناب ہاں جی اللہ تبار و تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے بغیر ممکن نہیں اس کی قرآن کے قرآن جوڑ میں بہت ہاتھوں سے بعض واضح ہے ہاں جی جیسا یوسف نے فرمایا ان صلی اللہ مارتم بسو اللہ مارحم رب ال رب غفور ہو رہیم ہیں بے شک انسان کا نس ہمیشہ برائی کا حکم کرتا ہے اللہ مرحم ربی مگر وہ بندہ جس پر میرا رب رحم کرے تو وہ گناہوں سے نش کے بشر سے بچ سکتے ہیں ہاں جی اللہ مرحم ربی غشک میرا رب بھاڑہ بخش والا اور مہربان ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے اور دعائیں ہیں ہاں جی جس طرح ایک آدمی اللہ وحض اللہ علیہ و رحمۃ اللہ کنطمن الحاثن اور اللہ کے فضل و رحمت تمہاری شامل عالن فضل الرحمت کے اندر بھائی توفیق اور مدد بھی شامل ہے تو تم سب شیطان کے پہ تم سب خسارے میں پڑ جاتے ہیں دوسرے آدمی ہیں بل اللہ فضل اللہ علیہ و رحمۃ اللہ تم شیطان اللہ خلی اللہ اگر اللہ کے فضل و رحمت تمہارے شامل تم سب شیطان کے پیرکار بن جاتے سباہ اللہ کے تھوڑے بندے ہاں جی تھوڑی بندوں کے جو اللہ کے شکر گزار بندے امبیاں ہیں اولیاں ہیں, ہیں، اِیم علیہ السلام ہیں ہاں جی لہٰذا جو ہے اس میں تین توحیقی کلمات ایک تو یہ ہے ان دوائی کلمات سے بندے عموماً اس بات پر پختہ ایمان رکھے کہ گناہوں سے اجتناب اللہ کے توفیق اور مدد کے بغیر ممکن ہیں دوسرا اعتقاد یہ نیکی کا انجام دینا بھی اللہ ہی کے توفیق اور مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ کے توفیق بندے کے شامل حال ہو جائے تو بندے نیکیاں آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے لیے بڑے سے بڑے صدقات دینا بھی آسان ہو جاتا ہے مشکل سے مشکل نیک ساجید گرمی میں روزہ رکھنا اس کے لیے شہد کھانے کی طرف مزیدار لگتا ہے پوری راتوں کو جانا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے ہاں جی حالات کچھ بھی ہو اللہ کی بندوں کی خدمت حالات اس کے لیے بڑے لطف اندوز ہوتے ہیں تو یہ سب کیا ہے اللہ کی توفیق اور مدد سے انسان نیکیاں آسانی سے انجام دیتے ہیں تو نیکی کا انجام دینا بھی اللہ ہی کے توفیق اور مدد کے بغیر ممکن نہیں یہ دو نقطہ لا ولا اللہ قوت اللہ بلّہ سے سوچ میں آتا ہے تیسری چیز جو ہے دوسری دعا سے لامن جامن کا اللہ علیق سے سوچ میں آتا ہے وہ اعتقاد عمر یہ ہر قسم کی بلا مصیبت پریشانیاں عذاب اور آزمائش سے نجات بھی اللہ کی مدد اور رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے یہ بھی جو ہے اس دوسرے مقدس کلمے سے تو اللہ نے اپنے نبی پر وہ فرمایا اور اپنے نبی فرمائیے میرا حبیب ان کلمات کے ذریعے سے مجھ سے مشکل سے نکلنے کے لیے دعا کرو ان دعاؤں کو ان مقدس کلمات کو وہ دعا کرا دے دو لامن جا من کا اللہ لیک یا اللہ کسی بھی مشکل اور مصائب سے نکالنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے تیری ہی جانب سے سوائے تیرے ہی حضور میں پناہ مل جائے لہذا ان تین اعترادی امور جو اہم ہے نہایت انسانی زندگی کو آسان بنانے کے لیے حامی کہ انسان اپنی پوری توقع اللہ پر کرے اللہ سے اپنی تعلق کو نہایت مضبوط اور مستحکم کرے اور اللہ ہی کو اپنا ولی اور سرپرست اور حامی اور مددگار قرار دے دے اور اسی سے محبت کرے اور اسی سے اپنا رشتہ مضبوط کرے اور اسی سے لو کریں میں راجدھانی گرم میں آج کہ جوان جو لکھتا ہے نا ہر کسی کے آئی لو یو یہ آئی لو یو صرف خدا کے لکھا ہے اور ثابت کرے کہ اللہ میں تیری رضا کے بغیر کچھ نہیں کروں گا ہر وہ کام کروں جس پر تو راضی ہے اور ہر کام سے دور باغوں کا جس پر تو ناراض ہے اور اللہ ہی اس چیز کے لائق ہے اللہ ہی صرف اس چیز کے لائق ہے لہٰذا دوہے اگر بند مومن کو ان حقائق پر جو تین جو میں آپ سے کہا اعتراض امور ہاں جی ان حقائق پر سچا ایمان آ جائے تو کبھی بھی اس کے اندر غرور تکبر فخر اور جو بریا کاری وغیرہ نہیں آئیں گے چونکہ جو بھی نیکیاں کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں اللہ کے توفیق اور رحمت اور فضل سے ہیں اس کی حول و قوت سے ہیں کسی مثبت سے پریشانیوں سے نکلتے ہیں اور اللہ کے لطف و کرم سے ہیں تو پھر پھر اپنی بہادری دکھانے کی تو کوئی جگہ ہی نہیں غرور و فخر کی تو کوئی گنجائش نہیں اور اپنی صحت و سلامتی پر فخر و غروڑ و تقبر نہیں کریں گے اور پریشانیوں اور مشکلات میں لامن من کا الا کا ورد کرتے ہوئے کبھی پریشان نہیں ہوں گے اور اللہ ہی پر پورا پورا بھروسہ کریں گے اور اسی سے مشکل تھے نکلنے کے لیے دس میں دعا ہو جائیں گے اور مشکل سے وہی نکال سکتے ہیں اور کون نکال سکتے ہیں آج کورونا وائرس کے سامنے دنیا کی ایٹمی طاقتیں بے بس ہیں امریکہ جیسے دنیا کے سامنے انا رب حکم اللہ کے اس کے ابلیسی صفات کا جو ہے مالک تھا شیجانجی شیطان جو ہے سب سے بڑا وہ شیطانِ بزرگ تھا آج اس کے سب سے زیادہ امریکہ متاثر ہے مرا بھی امریکہ میں زیادہ متاثرین میں امریکہ میں زیادہ آج بھی تیزی سے پھیل رہے ہیں لیکن وہ خوش نہیں کر پا رہے ہیں کوئی ویشین آپ کو نہیں کہ اپنے آپ کو بچائیں گے اللہ جب نہیں چاہیں گے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ایسے مشکل سے نکالنے والا صرف لا من من اللہ لامن جامن کو الیک انسان سچائی سے اللہ کے دروازے کو کھڑکھٹائے آج ایزی سے اللہ کے دروازے کھڑکھٹائیں تو اللہ بندے کی فریاد رسی کرتا ہے شکیہ میں شک ہمیں؟ کوئی گنجائش نہیں آزان گرام تو لہذا جو ہر ہر پریشانی اور مشکلات مل رہا من جامن کا اللہ کا کرتے ہوئے کبھی پریشان نہیں ہوں جب آپ اللہ سے اپنا لوٹ لگایا لہذا کاش اگر ان حقائق پر ہمیں پختہ یقین ہو جاتا تو ہماری زندگی آسان ہو جاتی اور ایک پرسکون زندگی گزار سکتا اللہ تعالی ہمیں ان نورانی حقائق کے ادراک کی توفیق عطا فرما اور ہمارے ان مقدس دعاؤں کی حقیقت کے ادراک ہو کر ہمیں ایک فرنور اور توحید سے بھرپور ایک الہی انسان ایک خدائی انسان بننے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین عالمۃ